نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرشات صلی اللہ علیہ وسلم باق و بارات حکم دا امی دے امی ولدے کی امی رضا آقا من دے چلاغین بچے کہ شو اللہ مولا داود کی زمان دا زمانہ دے دایت امی ولدے دا دا حکم سلے اذنی کی تصرف پر بے والشراع والحبا والتوریس جاری کی او کنو جاری کی از دا ازار داو قلدہ یہ میں مخالف سکوت بکا تو ایل اختلاقنا تو سری من ہوتا سجی پو کے لیکن دلیل, جواز دلیل, دلیل, بھی جواز. دلیل کی بکر خبردار اور تقریر یاد آیا کارکوان وہاں نہیں بکر صدیر میں مرسلہ سیدین لیلکتا ہے مجھے لکھتا ہے کہ مرسلہ کو شیطان مانی مجھے گھر اور مانی بھی اس جدہ کے لئے اعلان کو صاحبوں کی اور ملک رمانگا بادرواز کی تنسیس و انفاظ بادر ازی ایما وریدتن ولدت من سیدہا ولا یبعوها ولا احبوها تو سید نے بچے راؤ خرچ کی یا بلت پر زندگی محرمہ سبکی موسوم دے گول کو دیول راو پیش گئی کہا سکون داد میں, مال اولاد کی چاپن و شیر شیر میں جواب جہازی کر کی چیزیں مقصد کثرت جہاز از علامات میں تمام تذکرہ عمر کی عین پر سیدے ورا رجال باذیاں سی عمر رضی اللہ عنہ الناروانی شریف کے وقت باخرسی مصلی علی کو یعنی زس ذحول یادی کو جسابت القولۃ دارائش لہ حدیث مقصد ہے دی حضرت کے فاضل اسناد توجین تو تعلق سرجی حضرت نے بعد میں جواب مان کے اسبوت نے سیاق ذیل فرض کیا حدیث کے فاین ذا قامت انقلاب امور راشی حتی کی نچ خلفات سن قدیم استاندار جنو و بیساونا بن پتاانو در ساده بن یا بنا فرمانش رشی حتی اولاد و اولاد جامعه قوم کی لو تناونا فرمانو در کو شيء علاماتن کما دران کی بلزم بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مس تو کو شيء علاماتن کما درا طورو رم کی جگہ شامل ہے اور دا دیو چکم مصنق ذکر سا پتو سوا کی دس و مقامات گئی بال مقم الور پیدا مناسبت کی مناسبت جداب الحب صاحب جی کی جگہ آ سکتے و لدا را فراشی ہی او آل و ندر الفراش جاہل کوئی دیا تابیل فراش سوکرن دام شابیق شد حریصا جی منفحا دا منفحا فراش دیا رسم چاہبا زادر معروبہ سے داو ما زادر داو قبط قلب سے دیا جانو شاید کشمیر رحمت رہے دا تحقیق نماربی کی چیمائی مخارب قائل لدی دے پشاند داوید زاہری اکر داوید زاہری داوید زاہری مجرس اللہ دے مخاری ہے تو خائلی لدے جواز ہے کہ پس دا موت دے زمانا اب دا موجودا کو فوردہ دیکی اگر از شویر ہے با با با سی بکور چلی کہ پس مرزا دا موجودا مہرم دا شدازا دنو پس موتا مرزا قبانی شانشاک اسمیلہ فکر جواز دے جواز دے لدے کہ دا خزانی ہو امی ولدہ حقا مند کردی جامع صلو انہا تاؤتا ہو زانیہ وانا دے وجہ تاؤ میں وانا دے وانا کر دے دینا رمضان جواب کلا انکار سے ان کانو میں جی میں نشتا وجوب ذی فقور کی دلیل لا دے بیٹھ دے کلمہ بولا مار خلف ازات مجھے بے عضائی دے تو غیظ موشن نفس وجود فقور کی دلیل نہیں دے رہا نشادے ما کا ت نہیں ان درات پر دیوان کے فرمایا تا جناب زمانہ و اللہ <سؤال> تعالی نے مدینہ دی واپس فرمایا یہ یاد ہے کہ شاید نبی واپس نہیں اپدار یہ لے لینا ولی رحمت کا اس وقت کے درچے بار بار اللہ کو نوید بالا میں کریم رحمتوں زمانو کو دکھانے والی ہے وہی رسالے کا تھا اللہ نے رسو میں واپس لا م ہو گیا یا میرے یہ ہے وہ کو نہ ہم مثال قضا نے نہ انا ولی اللہ رب لو جاری وقال رسول اللہ ترا نہ مثال بے دم ظبری مطلب مناوی شافعی احنا میں لازم جنا فہیمانی موالک کہنا ہم نے ظبری مطلب مقید بات ہے ظبری مطلب یہ تو ہے کہ جب, جب سفر یاد الخمت سے جانے کے نظیبے کے دامن خرچی او تبدیل ذرعجي انتقاد ذرعجي ندارك دام لقرشن جديد تبدیل انتقاد ذرعجي دام تحسين الباب والولاي و باتئه لحكم دمائي الولاي و باتئه وفي حدثنا عبدالولي حدثنا شو وضع اخبار الله من المرن قمت ان امار اخون انها النبي قلتنا خنبال وان باتئه وفي حدثنا اسمه رمي عزي شعبت عدتتونا جهرم المنصور عزي مدائما حني الاخبار يناعي شهد اخبار حدث مقه تھی ذو شمید jeweکاں اخطق من علاو ہے اگر راوان تم ini ہوجتros زیکر بtim ہم Kalaupeut تو wa قلق مجد امیر نمیر نمیر صفحہin Fahrenheitе mean ڈییفینت دیگر رحم Fortuneεun gemacht подобие seas Cly�イelijk understanding السلام کهання要قتد 2017 کاجر ب superv Franz Knowing руки beکارم shoesechö line trabal story deal dHA deal ago starting industrialですね板یوب sitediaって Personal do Mand icilde Diana apost Yoon Hanitsu land travailler Platform in very poorest zeeland인 imp lequel on the first time لما اعقل ولا قال ما اعقل مختش لا لي تقصي ثم تكثر بالدي وجه الانتقال بالدي والهبا ذا الشيء ودي راحت الناس راجي قال بي جنه مرينا نبل تراث الله ولا ولا فنجد ذلك النبي پر لو چتویری دوسرے